ام فقحا ہیں علماء ہیں اولیاء اللہ ہیں جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے باقی عضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا متعدد مرتبہ ہوئے ہیں کبھی خواب میں کبھی روحانی طور پہ اس سے کسی کو انکار لیکن یہ واقعہ ہے میرا جس کا ذکر اسراء و قرآن میں ہے یہ واقع میرا جو جسمانی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 کہ جتنے اللہ کے انبیاء ہیں حقیقت اس کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جاتی عام مشہور بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن اللہ عالم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں وہ اس مسجد اقسام میں موجود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 اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ اسی زمین میں قدرت اور خدا کی سزا کہ ایسی جیل بنا دی جس کی کوئی دیوار نہیں کوئی باڑ نہیں کوئی تار لگانے کی ضرورت نہیں کوئی پیرے کی ضرورت نہیں کوئی رینجر کوئی پولیس کوئی پیرا کوئی کوئی انتظامات جیل بس حکم ہے کہ اس سے نہیں نکل سکتے نہیں نکل سکتے چالیس سال چھ لاکھ آدمی ہیں ایک دو آدمی بھی نہیں ہیں ساری رات سفر کرتے اور صبح جب اٹھتے دیکھتے جہاں چلے تھے وہی ہیں. تو اتنے یعنی چیزیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ حرون علیہ السلام کو آپ نے قتل کر دیا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 آپ زندہ ہو جائیں گے علیہ السلام زندہ ہو گئے ان نے کہا مجھے تو علیہ السلام نے نہیں مارا میں تو اپنی طبی موت بہت ہوں اب جناب شرمندہ ہوئے اب کیا جواب دے تو اللہ اگر ہارون کو زندہ کر سک اللہ تبارک و تعالی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ کو آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اسی سے اسراہ والی رات میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام طائم فی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ پڑھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے لبئی کلا شریق لا شریک لکا لبائی ان الحمد و الگ پڑھے تو اگر مسا علیہ السلام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 اللہ نے زمین پر امبی آگے جسے کو حرام کر دیا ہے اس کی طاقت ہی نہیں کہ انبیاء آگے جسے کو چھو سکے اور اللہ تبارک بارہ بھی جب چاہے زندہ کر اس لیے قرآن کی جگہ کہتا ہے وَلَكَتْ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 کہ اللہ نے گردش اور و, و نہار کو روک دیا بریک لگ گئے بس ٹھہر جاؤ کہ اب میرے مدنی میں عراج پہ چلے ہیں آپ جہاں ہیں وہی روکی رہے ہیں بس تو جب سارا نظام ہی روک گیا سارے نظام عالم کو روک دیا گیا اور یہ بھی اللہ کیا کہ نہیں اللہ کے ایک پیغمبر یوشا ابن نون جب جہاد کر رہے تھے بیتر مقدس پر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 صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں روک سکتا اس کے روکنے میں کیا اشتہ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا اور اللہ کیا کے آگے کوئی مشکل نہیں اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اصلاؤ و راج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے آزان دی یعنی یہ آزان جو ہے یہ بھی سے چلے ایک بندے نے ایک ملک نے آزان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر وکال اللہ صدق عبدی صدق کابدی جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے میں ہی بڑا مجھ سے بڑا کون جب اس نے کہا اشہاد اللہ الہ الا اللہ اللہ نے فرمایا سدکی میرے بندے نے سچکا کیونکہ محمد اللہ کال صدقی انسل تنا تن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے سچ کا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 کبھی میں آج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک کو خواب بھی دکھلا دیا گیا ہوتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے یا ایک واقعہ یہاں پیش آئے ایک واقعہ کسی اور جگہ پیش آئے تو اب جناب وہ نواز فرماتے ہیں کہ آزان جب ہوئی تو حضرت آدم نے سنام سے لے کر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 ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوئی اس کو بھیجا گیا تو میرا دیادہ ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے اس سارے اسلام کی اپنی سوچ ہے اس سال اسلام کی اپنی سوچ ہے لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اے تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو لیکن خدا کی قسم ہے مارا تم اصلاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا فلی دقم یا محمد, محمد محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے تاکہ وہ امام المرسلین امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے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 اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے حضور نے فرمایا ابو کا اوکا شاہ تمہارے باپ اکاشا ہے وہ بڑا خوش ہو گیا اکاشا تو بیٹا تھا بہت خوش ہوا ایک اور آدمی کھڑا ہوا حضور میرا بھی ایک سوال ہے نے فرمایا بس سبقہ کا اکاشا وہ وقت ختم ہو گیا میں نے تو کہا تھا اس وقت تو پوچھا نہیں مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا اسی لیے تو امامت امبیا کا شرف نسیم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حدور سلم پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا محفوظ المیراج القرتی فرمائے ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں ہے اس پہ رکھی گئی اور جس کا تعلق آسمانوں سے تھا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 تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک دعوی یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلا فلا سب سے پہلے یہ کس نے ایڈیا دیا تھا کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ السلام علیہ ابا کہ ایک پرندہ آتا ہے اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور ان قوموں نے ریسرچ کی ساری دنیا آج تک اسی اسی ابن سینا اسی کے محتاج ساری دنیا آج تک یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد یعنی آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں آپ ہندوستان کو بہت سے زیادہ جانتے ہیں آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں جن کے آسار سابقہ موجود ہیں وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے یعنی آج بھی وہ ضرب المسل ہے آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں مسلمانوں کو تو اللہ نے بعت با بار زبان کے بعت با بار مکان کے بعتبار وسائل کے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 کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو کہیں بم مروا دو کہیں کچھ کریں گے کوئی بہادری بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے بہادری تو تب ہوتی کہ محمد اب قاسم جہاں گیا جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہم جا رہے تم کیا کر رہے ہیں اس نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں مجھے حکم آ گیا. واپس جاؤ اس میں جا رہا ہوں.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 اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن کھڑے ہو جاؤ بس بٹن کے ساتھ پہ ہم خود پہنچا دیں اور مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا یہاں سے یہ بھی پتا لگا کہ آسمانوں کے دروازے یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے نہیں آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ لوگوں فضا فضا ہے اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں آسمان نہیں یہ جھٹے ہیں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں اللہ خلا کا سماوات انتبا اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان ساتھ بنائی ہے تبک اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موجن مکفوف اور دوسرا آسمان جو ہے مر اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا چوتھا جو ہے وہ ناس سے بنایا گیا پانچواں جو ہے وہ فتا سے بنایا گیا اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا اور ساتواں جو ہے وہ یاد ہوتے سے بنایا گیا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 کیونکہ زمین وہاں مراد الارض الارض مراد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبع سماوات آسما ایک جگہ نہیں فرمایا کئی مقامات پہ فرمایا افلا ينظرون الابل افلائن خلقت فخولی السماء کئی رفعت اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے فرماتے ہیں سما ابناہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا آسمان اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں قرآن کہتے ہیں پفتہ ابو بسما ابر و فت جرنل پل تل ماؤ امر کد کدر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 بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بال کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنایا ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور وہ اتنی ایسی چیز جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ کچھ اثر ہی نہیں کر سکتا کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈی سے مر جائے اور محفوظ اچھا ایک دن میں دھوپ میں پڑے تو پگھل جائے ایسا بھی نہیں ہوتا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 جبری علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو جی ہوں من کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ کہا میرے ساتھ تو محمد مستفا ہے سیل کیا آپ کو دعوت بھیج گئی میراج کی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 اور وہ یہ سارے کرے کراس کر دیتے ہیں تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبرید ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے کیا مشکل ہو گئی اور پھر اگر جب جو ہے وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا مَقْعُدُ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 کہتی ہے میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی کتنا بڑا تب اور اس کی ایک کیفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانے پہ یہ امین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے مسکرا دیتا ہے اور جب جانے پہ یہ سار دیکھتا ہے تو رو دیتا ہے بتا جب تو میں حیران ہوا میں نے کہا جب من رہا کہ کون میں کہا جابو کا آدم کا ابا آدم ہے چلے آپ سلام کریں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 اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں اتنا ان کے پہ جمال ہے اور ابراہیم آپ کا ابا ابراہیم ہے تو میں نے کہا جبریل یہاں کیا ہے فرمایا بیت تلبام یہ آسمان والوں کا کابا ہے جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور کل یومن سب الف الفم بلک ستر ہزار فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے اور جبریل نے کہا کہ محمد یا اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت تک بھر نمبر نہیں ملے گا ستر ہزار دباؤ روز کرتے ہیں اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں مل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ, پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرت المتہا ایک درخت ہے پیری کا اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتی اور نیچے سے جو ہمارے آواز جاتے ہیں وہ بھی وہی تک پہنچتے انتہا ہوتی بس انتہا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرت المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا فرماتے ہیں کہ وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت پزا اورا کہا کا آزان الفیل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 ل آیا تر پل کبرا اللہ تمہارا کو تعالیٰ پرواتی ہے کہ جب ڈھانپ دھاب لیا ڈھاپنے والی چیز اس رحمت نے سندرا کے درخت کو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 ایک نماز ہے جو خود میرا بدری محمد مستفی ہر حکم نبی جتنا ہے رمضان کے روزے حج ہے زکات ہے جہاد ہے نکاح ہے طلاق ہے آکام ہے, ہے سب لانے والا جبریل ہے ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول اور جیسے ملی کا تو کی رات میں اسی بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا مہراج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 کوئی نا ماشاء اللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں کبھی پیسے نکال کے اس ایسٹی میں ڈال دیے کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا کبھی اس کو ادھر کر دیا، نماز نہ ہوگی تماشا ہوا اور پھر دلال دیتے ہیں کہ جی جائز ہے بالکل جائز ہے ضرورت کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے لیکن جب ضرورت ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے پھر دو قدم پیچھے تھے تو نفل نماز پڑھ رہے تھے فرض میں تو کبھی نہیں نفل نماز میں تو توسع ہوتا تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وابس آئے کہ پتا ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں یوں تھوڑا سا کھجا انسان ہے کجلی ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا لو خشیا کل بہلا خشیا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 اپنے متعلقہ آفیسر ریوجی باس کے سامنے کھڑے ہوں دیکھیں آپ کا کیا حال ہے لیکن خدا کی دربار میں جو چاول جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی ہے ہاں جی بالکل ہو جاتی ہے کون کہتے نہیں ہوتی بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے جب وہ اتارتے ہو کمیز بھی اتارتی ہے اگر کیا فرق پڑتا نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی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 اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خزو تین تم ان دکھ کہ جب میرے نال یہ نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں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 کیا فرض ہوا نے فرمایا فرض عالم واطن میری امت پہ اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں اس کہ ار جی کہ محمد مہربانی کرو واپس جاؤ اللہ سے تخفیف مانگو کہاں پچاس نمازیں آپ کی امت پڑے گی میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے وہ تین نمازیں نہیں پڑتی آپ کی امت پچاس نمازیں پڑے گی آپ کی امت تو ماشاء اللہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے گھنٹے بھی لیکن نمازیں نہیں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 اور تمہارے ہاں فلم چلی اور کہتے ہیں ابھی ابھی سیدنا سید صدی کیا بکواس کر رہے ہیں خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو کہ جہاں یہ منقرات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آ جائے نہیں جی نہیں اصل میں وہ میں نیند کی بات کر رہا کہا اچھی نیند کی بات کر رہے ہو فلم چل رہی ہے اسی اس سال کی تمہاری عمر ہے تمہیں نیند ہے اس کو تو بند کر دو اس کو کیوں نہیں بند کیا چلو تمہیں تو نیند ہے اس کو کون دیکھ رہا ہے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 اب تو لڑکیاں دی ہیں ماشاءاللہ جی اب تو ہم اور زیادہ ترقی کر رہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں تو حضور صلی اللہ علیہ پچاس نمازیں کہاں پڑھیں گے آپ جائیں واپس گئے اللہ نے فرمایا اچھا دس ماف پھر آئے کہ بھئی اب تو ہو گئی نہیں بھی مانگے چالیس بھی ادا نہیں ہوں اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے کہا کہ یہ پانچ دفعہ حضور کہے پانچ دفعہ آئے تو علیہ السلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے ہزور حضوری ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے تو انہیں کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک میں نہیں ایک میں میں پانچ دفعہ پھر میں راج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 ورنہ تو ایک دفعہ میں بھی, بھی معافی ہو سکتی آخر جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ لیکن لکھیں گے ہم پچاس لاہل القول کہ میرے مدنی ہمارے ہاں فیصلے نہیں بدلے کرتے لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نماز تو پانچ پڑھے گی منجا اب الحسن اشر و لیکن سواب جو ہے ہم ان کو پچاس کر دیں آئے اب مجھے بار بار درخواست کرنے سے حیا اب اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے مجھے قبول ہے اسلام اس سلسلہ دروس میں ہم نے